حاسد کی سزا تیرے حاصد کے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے کہ وہ تیری خوشی پر غمگین ہوتا ہے اور تیرے غم کے وقت خوش ہوتا ہے